سے رکیل انہیں محبوبی اس کے لیے عارف بلا مجھے زبان الف بالان شاہ کی محمد اختر صاحب بلا علیکش انہیں کی ان یاد میں He long मं ते स र क ते شاہ ہے جو غم دا مانوں کو اللہ تعالی کی محبت کے غم کا جو ایک ذرہ بھی عطا ہو جائے دونوں جان کی نعمت سے افضل افسر جو آدمی اپنی عبادات پہ عت صلاحیت پہ قابلیت پہ نظر کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ سب سے گھٹیا ہوتا ہے اللہ کو تو وہ دل پسند ہے جو شکستہ ہو اپنے ناجائز درمانوں کا خون کر کر کے وہ سوختہ ہو چکا ہو اس کا دل ایک جلب جلا ہونا دل ہو اور علم حاصل بھی کرے قابلیت بھی حاصل کریں لیکن نظر اپنی قابلیت پہ نہ ہو نظر اللہ کے فضل پر ہو کیونکہ بخشش انسان کی اللہ کے فضل پہ ہوگی کی ہماری کیا حیثیت ہے سرور کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ تعلیم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمام انسانوں کی بخشش اللہ کے فضل سے ہو حضرت عیش رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی تو فرمایا میری بخش اللہ کے فضل ہی سے ہوگی جب سروج عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما لیں تو ہم نے کام تو کرنا ہے عبادات تو کرنی ہے تدابیر بھی کرنی ہے من ہی یاد سے بچنا ہے لیکن نظر ان کے فضل پر ہو تو اللہ کے غم کا ایک ذرہ بھی جو حاصل ہو جائے دونوں جہان کی دولت سے افضل ہے دونوں جہان سے افضل ہے ان کا تھوڑا سا راضی ہو جانا اور اضوالم ملبار تھوڑا سا راضی ہو جانا بہت بڑا ہے بہت, بڑا ہے بہت بڑی نحت ہے اس غم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نجات اسی سے ہوگی نجات علم سے نہیں ہوگی اس لیے کہ علم تو ذریعہ ہے ذریعے سے نجات نہیں ہوگی نجات مخصوص سے ہوگی علم کے ذریعے اللہ کو پہچاننا اللہ کی محبت کو حاصل کرنا مخصوص ہے ہم ہم بخش فلو راس تلو پل فلوتے با سمجھتے ہو تم تو کیا سمجھ کام کرنے کا ہے اور اللہ کے قرب ولایت دلانے کا ہے سب سے اعلیٰ ولا دوستی یہ سب سے بڑی احمد اس کا راز ہے حلوت غال میرا سے خوشی ایک تو یہ مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عال میرہ میں جا کر تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو فرمانے کی کیا سمجھتے ہو تمہیں دوستوں ہیرانوں کو لیکن اس مضمون کے پیچھے اصلی مضمون چھپا ہوا ہے کہ جو شخص اپنے قلم کو اپنی ناجائز خواہشات سے ویران کر دیتا ہے آہ جو, آہ جو, جو آدمی اپنی ناجائز خواہشات کو پورا نہیں کرتا اللہ اللہ کی خاطر اللہ کے کو راضی کرنے کی خاطر اپنے دل کو شکستہ کر لیتا ہے مخلوق کو مخلوق کے تانے بھی سن لیتا ہے مخلوق کے تانے سننے سے اتنا دل ٹوٹتا ہے یہ بھی دل شکستی ہے یہ اللہ کے ناراضگی کی خوف سے اپنے دل کو توڑ لے مخلوق کے تانوں کو بھی برداشت کر لے اور کوئی کچھ مذاق ہو کچھ بھی کہ کچھ بھی سمجھ لے لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت ایسی پیوست ہو جاتی ہے کہ, کہ پھر یہ کہ سارا عالم بھی اگر ناراض ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کو راضی رکھتا ہے سارا جہاں ناراض ہو نہ چاہیے پیشے نظر تو مرض یہ جاننا چاہیے دیکھو جانا پروائے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے تب یہ کیسی پیدا ہوتی ہے تو دوست اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی فکر رکھو اور ان کی فکر کم کر رکھو اس سے بھی اعلیٰ مضمون کی فکر کرو اس سے اعلیٰ نعمت کی فکر کرو اور یہ نعمت سوائے ان نعمت کو حاصل کر پہلے ہی سے جن کو حاصل ہو بدون ان کی صحبت کے حاصل نہیں ہوتی محبت اللہ تعالی کی اہل محبت سے حاصل ہوتی ہے تو بس جس نے اپنے قلب کو اپنی ناجائز خواہشات سے حیران کر دیا دیکھا کہ دنیا میں ہزاروں رنگینیاں ہیں ہزاروں کشش ہیں کہیں ننگی فلمیں ہیں کہیں گانے ہیں کہیں دعوتیں ہیں حرام حلال کی کچھ تمیز نہیں کہیں جو ہے وہ اچھے کپڑوں کے شوق کہیں اچھے بنگلوں کے شوق کہیں وزارت کی کرسیوں کے شوق ہزاروں رنگینیاں جیسے دنیا کے اندر ہیں لیکن یہ اپنا دل ان میں نہیں پھنساتا اور اللہ کی خاطر سے جو ہے اپنی خواہشات کا خون کرتا رہتا ہے طے کرتا رہتا ہے میرے مشجد کے اشعار ہیں یہ تڑپ تڑپ کے جینا لہو آج زو کا پینا یہی میرا جام و مینا اے میرا تو سیم میرے میرے حقوق کا بہر احمد ذرا دے گ نہ سمجھ گر لمحہ اپنے دل کو اللہ کی خاطر سے توڑتے رہتے ہیں ہر لمحہ اس فکر اور جستجو میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور اس فکر اور جستجو میں رہتے ہیں کہ کون کون سی باتوں سے میرا مالک خوش ہوتا ہے یور من اللہ بات کہ ہر وقت جو میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے کون کون سے کام ہیں ان کی رضا جوئی میں وہ لگے رہتے ہیں تو فرمایا کہ جو شد اپنے قلب کا خون کر لیتا ہے ناجائز تمنداؤں کا خون کر لیتا ہے اس کے قلب کے چاروں ماہ یعنی اس قدر مجحدہ کرتا ہے کہ سورج کا تو ایک مہاج ہے طلوع ہونے کا مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے سارا شکب لال ہو جاتا ہے تب کہیں جا کے سورج نکلتا ہے لیکن یہ اس قدر خونے تمنا کرتا ہے اس درجہ اپنی فائشات پر, پر ضبط کرتا ہے ناجائز فائشات پر کہ اس کے دل کے چاروں مہاجات خون ہو جاتے ہیں شفح لال شفب بن جاتے ہیں اور اس دل کے چاروں طرف سے چاروں طرف سے جو مہاجات سب ہو جاتے ہیں اس کی تمنا کے خون سے تو ان چاروں مہاجات سے اللہ تعالیٰ کے قرب کے سینکڑوں آٹھ سال ہوتے ہیں کلویوا میرا تل ہوئے پوری کلو میرا سے contraire 问 theห معلفت حاصل کرنا یہ فرض فرض آئین ہے تقوی اختیار کرنا فرض آئین ہے اور یہ صحبت رحر اللہ کے بغیر ممکن نہیں اس لیے زیادہ حد اہر اللہ کی صحبتوں کی رکھنی چاہیے حضرت خان بھی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے بہت بڑی علمی قابلیت حاصل کی ہو لیکن وہ شہرت اللہ کا اہتمام نہ کرتا ہو اور اس سے کوئی بڑی دینی خدمت لی گئی ہو اور فرمایا کہ باپ بہت سیدھا صاحب نے دیکھا کہ جو عالم بھی نہیں ہے غیر عالم ہے لیکن وہ شہرت اللہ کا اہتمام کرتے ہیں اور ان سے کبھی تعلق رکھتے ہیں اگرچہ ان کا شین کاف صحیح نہیں ہے یعنی کہ ان کو علم دین اعلی درجے کا حاصل نہیں ہے موٹے موٹے مسائل معلوم ہیں سیکھ کے اور باقی مسائل وہ علماء سے پوچھ لیتے تھے ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو عالم بھی نہیں ہیں لیکن سہبرت اللہ کا اہتمام رکھتے تھے اور ان سے قبی تعلق محبت بد کا رکھتے تھے ان سے اللہ تعالی نے بڑی بڑی دین کی خدمتیں خدمت ہیں ایسی مثالیں آج بھی موجود ہیں ہاں حضرت نے یہ فرمایا یہ ہمارے حضرت رحمتہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی غیر عالم صحبت عہد اللہ کا اہتمام کرتا ہے اور ان سے پری تعلق رکھتا ہے تو وہ نور ہو جاتا ہے اور اگر کوئی عالم علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ صحبتوں کا اہتمام کرتا ہے اہل اللہ سے فری تعلق محبت کا رکھتا ہے تو وہ نور و نعلا نور ہو جاتا ہے اے دنیا تو چمن ہے کے بندے دنیا تو ہیں گلوں کے بندے دیو میں تجاتے پو کے دیوار میں تو جاتے ضائع کر دی گناہوں میں ضائع کر دی اشتہ مجازی آزاد کے لیے آنسو بہانا گدے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے کوئی اہمیت نہیں اور اللہ کے لیے رونا اللہ کی محبت میں رونا اللہ کے یہاں اتنی قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے کہ آنسو کو اللہ تعالی شہیدوں کے خون کے برابر وزن کر کے برابرمی بنت چاہے مجھے اشق با باخونے چاہیے اور اللہ کے یہاں کی بڑی قیمت ہوتی ہے وہ بندہ چمک جاتا ہے جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے تو چمک اٹھا پھلک پر میری بندگی کرتا اللہ کے اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہو جاتی ہے اور جو فانی شکلوں پہ مرتا ہے اپنی زندگی کو فانی چیزوں پہ ظاہر کرتا ہے وہ مٹی ہو جاتا ہے میرے فرماتے تھے مٹی مٹی پر مرے تو اس کا حاصل مٹی ہوتا ہے اور یہی مٹی اللہ پر مرے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور پورے قدرت والا ہے سارے آلنگ پالنے والا ہے اس پر جو مرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے اسی لیے بہت سے فانی اللہ لوگوں کو باپ لفق باقی فلدار رہتا اللہ کے ساتھ وہ اللہ کے اوپر مر کر وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے اہل تنوع بندے ان کے دیوانے تو جاتے دیو کو کونیا نئے اللہ سے واخل ہو گئے وہ نہیں ہے کہ جمار دولت کے باوجود اللہ کو یاد بھی رکھتے ہیں خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور عبادات فرائض واجبات اور سنت محقدہ اور دیگر نیکیوں کے کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں فرائض واجبات سنت مقدہ کو اہتمام سے ادا کرتے رہتے ہیں اور اپنے مال کو گناہوں میں صرف نہیں کرتے ان کو ایسے دنیا نہیں کہتے مال سے دنیا نہیں ہوتی غزلت سے دنیا ہوتی ہے دنیا نام ہے اللہ سے غزلت کا مال کے ہونے کے باوجود اگر اس کو خیر کے کاموں کی توفیق ہے اور دنیا کے بیچے اپنی خیر کو ضائع نہیں کرتا تو یہ اللہ والا ہے اللہ کا ولی ہے اور اگر غریب بھی ہے اور اپنے دولت کو اپنے مال کو گناہوں کے کام میں سرو کرتا ہے اور اللہ سے غافل ہے تو یہ اہل دنیا ہے دنیا ساتھ یہ بھی ہے اس سے یہ نہیں ہے کہ عبادات کرتے رہیں خیر کے کاموں میں خرچ کرتے رہے جیسا کہ ریال کیا یہ سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ اہم اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبت ہے اگر اللہ کی محبت حاصل نہیں صحبت اے اللہ کا اہتمام نہیں تو اخلاق کا حاصل ہونا بھی مشکل ہے اس لیے کی تمام خیر اور خیرات کے کام سب کے سب زبردست خطرے ہیں جب تک کہ کسی اللہ کے ولی سے تعلق نہ کیا گہرا تعلق ہونا چاہیے حضرت ہمارے مرشد سالث خطب زمان مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ عبد المتی سال عدام الباض الحمیہ نا فرماتے ہیں کہ تعلق یہ ہے کہ بے تعلق ہی نہ ہو تعلق کی تاریخ کیا ہے بے تعلق ہی نہ ہو تو کبھی تعلق ہونا ضروری ہے ہمارے حضرت مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کا اگر تعلق اپنے شہر سے ڈیلا ڈھالا ہو تو ہمیشہ دیکھا کہ وہ مچھی کا ڈیلا ثابت ہوا اور جن لوگوں کا تعلق قبی تھا قبی سے متعلق یہی ہے کہ اطلاع اور ابتدا اور امتیاز اور اعتماد کا تعلق ہو یعنی اپنے احوال کی اطلاع بھی طریقے سے کرتا رہے اور تجاویز کی اطلاع کو بعض لوگ تو بات ان کو علاج بتاؤ اس کو سے سنتے بھی نہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اسی غفلت میں چلے چلے جا رہے ہیں پھر ایسا تعلق نہ ہو اطلاع کے بعد جو تجویز دی جائے اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے اور سمجھنا چاہیے اعتماد کسی چیز اعتماد ہے کہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا مرشد ہے اس نے جو علاج ہم کو بتایا ہے وہی میرے لیے بالکل مفید ہے اگر شیخ یہ بتلائے کہ تمام کے تمام اذکار ملتوی کر دو کوئی ذکر نفیس نہ کرو صرف فرائض واجبات سنت موقع کرو کیونکہ شریعت کی کمیت کے اندر شیخ کو ایک ذرہ برابر دخل نہیں جب تیزمبر اللہ کی شریعت میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے تو ولی کی کیا مزہ ہے کہ وہ اس میں کوئی رد و بدل کرے ہاں نوافل کے اندر اس کو اختیار ہے پورا اختیار ہے اگر خرچ میں منع کرے کہ تم خرچ نہ کرو تو وہ سمجھے کہ میرے لیے اسی میں فائدہ ہے اگر ذکر ادھکار ملتوی کرا دے سمجھ لے کہ اسی میں میرا فائدہ ہے پھر جو ذکر بتا دے اس کو پورے اہتمام سے کریں یہ نہ سمجھے کہ ہم تو بڑی بڑی تدبیہات کر سکتے ہیں لیکن شہر نے ہم کو بتائے گی تو شہر تو ہمارا مقام معلوم ہے ایسا واقعہ ہمارے حضرت نے سنا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے سار مرید تھے اور وہ مستقل کچھ واقعہ اس طرح ہے کہ مستقل لمبے لمبے اندکار پر جو ہے وہ اصرار کرتے تھے بعض لوگ پرانی کتابیں پڑھ لیتے ہیں قدیم اور وہ سمجھتے ہیں کہ زمانے میں بندوب رہے نہیں اور رہے نہیں اور ان کو وہ سمجھ نہیں ہے جو پہلے بزرگوں کو تھی ایسے عقیدے سے توغہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج بھی اللہ تعالی نے کو بڑے بڑے دن اور نوازا ہے افسوس ہے کہ ہم نہیں لگتے اب ان کو سیرت نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جو مار ہو تو وہاں وہ اپنے بات پر اڑے رہے اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھا کہ اگر آپ بال نہ آئے زیادہ ذکر و کار سے تو آپ ایک دن پاگل ہو جائیں گے اور کہیں ننگے ہو کر نہ پھرنے لگے مگر وہ نہیں مانے اور یہی سوچا کہ ہمارے شہر کو ہمارے درجات کا مقام کا پتہ نہیں ہے کہ ہم اتنی सकते کر سکتے ہیں شہر کو حقیقت جاننا بھی حضرت نے بھرمایا ہمارے جس نے شہر کو حکارت کی نظر سے دیکھا یہ سمجھا کہ اس کو سمجھ نہیں ہے ہم کو سمجھ ہے تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکے گا لہذا حضرت گنگوئی کے کہنے سے یہ نہیں ہوا بلکہ وہ جو قرائد سے بات معلوم ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے جاری کروا دیتے ہیں موی ہی ہوا کہ وہ انہوں نے وہ اذکار نہیں چھوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ واقعی وہ کپڑے اتار کر باہر نکلے گئے تو اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے علاج پر اعتماد کرنا سب سے پہلی چیز اطلاع کرنا اولی چیز میں ہم لوگ کمزوری کرتے ہیں صحیح بات بتلاتے نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح بات بتلا دیں گے تو شہر سب کو حکارت سے دیکھے گا تدلیل کرے گا اور دل میں سوچے گا کہ یہ کیسا ہے ایسا نہیں ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے شہر اس کی اور زیادہ عزت اور اکرام کرتا ہے دن میں اس کو اور اچھا جانتا ہے اس کے لیے روتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کو تدبیر اللہ کی مدد اور تائید سے اور اللہ کے بھروسے پر بتاتا ہے اور اس طرح سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کی نظر میں اور وہ حقیق نہیں ہوتا جو آدمی اپنے متعلق کو محب کو حقیق سمجھے وہ شیخ بنانے کے لائق وہ شیخ نہیں ہے وہ تو مہر محر ہے اس لیے کہ اولیاء اللہ اپنے آپ کو ساری مخلوق سے سب سے کب تر سمجھتے ہیں حتیٰ کہ وہ کتے اور صبح سے کپڑے کو بدتر سمجھتے ہیں ہمارے حضرت والا مرشد اول رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آنے والوں کے جو اللہ کی محبت میں جو آتے ہیں لوگ مجھ سے ملنے یا ان آنے والوں کی جوتیوں کی خاک کو اپنی پریشانی سے افضل سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی کچھ حقیقت ہم, ہم سب کو نصیب مجھ کو بھی اور میرے دوستوں کو سب کو نصیب کرنا <سؤال> <سؤال> <سؤال> اور چوتھی چیز اعتقاد ہے انتیال انتیال ہے یعنی جو جو تجویز بتلائی جائے اس کو پابندی کے ساتھ کریں نازہ نہ کرے اس میں دل لگے یا نہ لگے دل کا لگانا ہمارے ذمے ہے دل کا لگنا ہمارے دل میں نہیں ہے جو چیزیں اختیاری ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مکلف کیا ہے اور چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا ادھر اختیاری کے بارے میں نہ سوال ہوگا نہ ہم مکلف ہیں ہمارا کام ہے دل لگانا اور دل کا لگنا نہ لگنا اللہ کے اختیار ہے اور بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ شہد کی بتائی ہوئی تجویز پر عمل کرتا رہتا ہے دل نہ لگنے کے باوجود عمل کرتا ہے اس کا درجہ دل لگنے والے کے عمل کرنے سے کہیں زیادہ آگے ہوتا ہے اس کوانہ اختلاف ہے قبض و بس کہتے ہیں قبض بعض اوقات داری ہو جاتا ہے دل پر کہ دل میں کسی عبادت میں مزہ نہیں آتا دل نہیں لگتا اس کے باوجود عبادت کیے جانے پر جو انعامات کی بارش ہوتی ہیں اللہ کا اگرچہ محسوس نہیں ہوتا اس وقت لیکن اس کی زبردست ترقی ہوتی ہے یہ فرض ہے یہ بھی جی اللہ تعالی کی رحمت ہے بس یہ ہے کہ بندے کو اپنے اختیاری کام نہیں چھوڑنے چاہیے اس نے فانی تو بتاتے رہتے ہیں کہ نام ہیرم مون چاہے حسین ہو چاہے غیر حسین ہو ہمارے حضرت مانے تھے چاہے نمکین ہو یا نمکینہ دمکین ہو یا دمکینا چمکین ہو یا چمکینا اور اسی طرح ڈیری ہی لڑکے یہ اس نے پانی یا گتا میں اور ان پر کون مرتا ہے کرگز فرمایا کہ سب آخر ایک دن قبروں میں جانے والے جتنی شکلیں جتنے حسین لوگ ہیں سب خبروں میں چلے جائیں گے مرنے والے ہیں اور ان کے پیٹ میں ڈلازت ہے ان کو کون کھاتا ہے لاشوں مردہ لاشوں کو کون کھاتا ہے کرگز یعنی گد جسے کہتے گد ہے جو مردا کو نوچ نوچ کر کھاتا پانی بوٹا کرے کرگت دیکھیں اس نے پانی بوتا کرے کرگت سے لیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے ان کا نام زندہ ہو جاتا آج سے سینکڑوں برس پہلے کے بھی جو اولیا سبق سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی تو بات ہی اور ہے لیکن ان کے بعد بھی آنے والے تمام صحابہ اور بڑے بڑے اولیاء تھے اور ان کے بعد آنے والے بڑے بڑے اولیاء تھے اور ان کے بعد آنے والے سب کو جانتی ہے دنیا لیکن جو اس نے بتاپے مری مہلاؤں پہ مرے ان کو آج کوئی جانتا بھی نہیں ان کا نام کوئی عزت سے لینا پسند نہیں کرتا ہے جو جنہوں نے اللہ کو یاد کیا وہ اپنی کیسی زبردست آکرت بنا کے چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ کے مزے انہوں نے لوٹ لیے اللہ سب سے بڑی نعمت اللہ کا خود اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو پر کر کے مان لیا کہ دنیا میں بہت رنگینیاں ہیں بڑے مزے ہیں بڑی کشش ہے لیکن آخرکار تو ہے اس سے بحث تو بات کی بات ہے کہ گناہوں میں ملوث ہونے والے اور اسرار کرنے والوں کو آخرکار دنیا ہی میں بڑے انجام سے دو ہونا پڑتا ہے آخرت تو ہے بڑے بھیانک انجام ہے اشت مجازی کے بننے والوں کا تصویریں دیکھنے والوں کا رنگین فلمیں دیکھنے والوں کا اور بڑا بھیانک انجام ہے دنیا ہی لیکن ایک کار کتنی بھی عیاشی کر لیں کتنی بھی بدماشی کر لیں لیکن دنیا سے جانے کے بعد تو سوچے انسان کہ کس کا سامنا کرنا ہے اکم الحکمت کا سامنا کرنا پڑا پڑے گا اور وہ اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو دم مارنے کا حق نہیں کسی کی آواز نکالنے کا حق نہیں پھر جاؤ گا وہ ادھر رہتے وہاں وہاں کیا کرو گے پھر وہاں کوئی چودھری صاحب کوئی ملک صاحب کوئی سید صاحب کوئی بٹ صاحب نہیں ہوں گے نہ ہی کوئی وزیر صاحب ہوں گے نہ ہی کوئی فلاں ملک کے بادشاہ ہوں گے کہ ہم جی فلاں بادشاہ بلاؤ یہ تو دنیا میں بڑے مال دولت والے سلطنت والے تھے ان سب کو لا کے جنت میں جان کو نہیں گئی وہاں تو صرف امار کام آئے گی احمد جس کے سالب ہوں گے اللہ جس سے راضی ہوں گے وہ تو جائے گا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے غیش میں جائے گا اور میرے دوستو اللہ تعالی بہت آسانی سے بہت تھوڑے سودے سے راضی ہوگی ہو جاتے ہیں اپنے بندوں سے بے بنا محبت اس کا اندازہ کو نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ راضی ہو جائے بتاؤ جو مار ہم خرچ کرتے ہیں کس کا دیا ہوا ہے خود ہی دیکھتے خود یہ قبول کر لے تو ہم جس کی جی ہوئی ہے جان خود ہی دیتے ہیں اسی میں سے کچھ حصہ ہو اور دے دو ان کو اور دو کر لیتے ہیں ایک بزرگ رو رہے تھے کہ اللہ جان بھی آپ کی دیار بھی آپ کا دیا ہو اور جو رو رہے ہیں یہ آنسو بھی آتی دی کر دیے دل بھی آتی دی کر, دی کر دیا ہمارے رہے کیا خود ہی دیتے ہیں اس میں بھی کچھ لے لی لیتے ہیں اور اس سے بیڑا پار کر دیتے ایسے پیارے مالک کو چھوڑ کے ہم جیون اب سو مانتے اس نے پانی کو لیکن مبارک دیوانوں کو ابھی دو دوست دن پہلے کھانا کھا رہے تھے دل میں اللہ تعالیٰ نے جاری کہ نہیں وہ قربانی فرض کر دی شاید اس سے تعلق اور اس کے ذبح کے بعد جو ہے ذبح کر دیا بس فرض ادا ہو گیا باقی کام کچھ نہیں کرنا ایک فرض ادا ہو گیا اب گوشت جائے ہے چاہے سارا خود کھا جائیں گے دوسروں کو طریقہ تو یہی ہے کہ ایک حصہ رشتے داروں کو دیں ایک حصہ غریب لوگوں کو دیں اور ایک حصہ اپنے رکھے جی یہ اچھا طریقہ ہے لیکن اگر سارے کے سارا خود رکھ لیں جیسے کسی کے رشتے دار بہت مالدار ہیں بالکل سائے گی حیثیت ہے سارا گول خود رکھ سکتا ہے خود کھائے سب جائے اس سے دلیل ہے کہ قربانی جو ہے وہ ایک الگ فرض ہے زبیہ ہو گیا فرض ادا ہو گیا اب باقی تو تقسیم کے مسائل ہیں تقسیم کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے لیکن جس شخص نے چھری پھیر ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا مال حلال سے لیا آیا جانور اس پہ ذبح کر دیا اس کا فرض ادا ہو گیا بس کہنا اب اس اسی اس فر فریضے کے بعد اس کا گول خود بھی کھا رہے اگر منع کرتے تھے کہ بھائی یہ تو اللہ کے راستے کا سب خیرات کرو اور کتنے کتنے دن جو ہے آدمی وہ ڈیپ فریزروں میں رکھ کے کھاتا ہے کیا کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے یہ دیکھو کیا, کیا دیتے ہیں اور کیا لیتے ہیں کچھ بھی تو نہیں لیتا دیتے ہیں تو لیتے ہیں دیکھو شاید استطاط پر حج فرض ہے جس کو, کو استطاعت ہو وہ حج کرے جس کو نہیں ہے اس کو کوئی گناہ نہیں تڑپ رہا ہے دل میں الزامیہ حاضری نصیب ہو جو طرف والے ہیں بالوں کو حاضری سے زیادہ ان کو نصیب ہو جاتا ہے تو کہ وہاں کی حاضری اور ایک گر کا معاملہ ہے گر کا معاملہ ظاہری حاضری سے کہیں بڑا ہوا ہے پر مارے کرک آج سہرہ گئے وہ تو کر لیں اور اصل میں نہیں آئے تو مولوی باتیں کرتے ہیں ہم جا کے کونے میں بیٹھ جائیں گے ہم بے بردگی نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کھولیں گے باقی جو ہو رہا ہے ہوتا رہے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اس کی آسان سی مثال ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ پہ پتھر برس رہے ہو تو آپ میں سے کوئی ہے جو وہاں جانا پسند کرے گا ہر بھی نہیں جائے گا کوئی بلائے گا تو اس کو احمد سمجھے گا یہ بیوقوف ہے جو ہم کو اسی جگہ بلا لائیں آج ہم اپنے دین پر عمل کرنے میں ججکتے ہیں شرماتے ہیں اور اپنے آپ کو نکو سمجھتے ہیں نکو, نکو, نکو ناک والا نکو تو مہاورتن اس کو کہتے ہیں جو بیوقوف بن جائے حالانکہ نکو مانی ناک والا ایک شستا اور ناک وہ چلا گیا نکتوں کے محلے سوفیسر دو ان کی ناک کٹی ہوئی تھی یا نہ تھی نہیں اب جب وہاں ہو گیا تو سارے محلے میں شور منگایا نک کو آ گیا نکو آ جب ہر ایک نے کہنا شروع کیا کہ نکو آ تو اس کو اپنا ایگ معلوم ہونے لگا ارے میرے تو دھاک لگیں گے پڑھائے اب بتائیے ناک ہونا آئے رہے یا نہ ہونا آئے رہے یہ ہوتا ہے ماحول کا اثر تو بجائے اس کے جو دین پر عمل کر رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ جو بلا رہا ہے اس بےچارے کو جہاں نا سمجھ سمجھے کہ اس کو سمجھ نہیں کہ اللہ کی نا فرمانی کی طرف مجھ کو دعوت دے رہا ہے مجھ کو بے پردگی کی دعوت دے رہا ہے مجھ کو منہ کھولنے کی وہ باتیں بتا رہا ہے آج کل یہ ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں اے چہرے سے تو پہلے آنکھیں لڑتی ہیں آنکھیں گرفتار ہوتی ہیں کسی آشے سے مزاج کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لو پہلے کس چیز سے متاثر ہوتا ہے ہمیشہ کہے گا آنکھوں سے متاثر اور آنکھوں کے کیسے بڑے بڑے قصیرے شاید لوگ کہتے, تھے کہتے ہیں کہ چہرے کا پردکٹ یہ تو بے وقوفی ہے اور جو, جو کرنا نہیں چاہتا وہ ایسی باتیں کرتا ہے اسی کو فرزانہ کہتے ہیں فرزانہ عورت کا نام نہیں فرزانہ اس کو کہتے ہیں کہ جو عقل پرست ہو عقل میں نہیں آ رہی چہرے کا کیوں انہیں <سلام> بتائیے قرآن میں کہاں ہے شریف میں کہاں ہے سب چیز بالکل صاف ستھری دکھری ہوئی ہے شریعت میں मानने वाला होना चाहिए दिन प्रदिन तैयार हो मानने के लिए सब कुछ मौजूद है पाने के लिए हमने दीवार مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے دیوانے کیا کہ بس ان کو اللہ کی رضا کی جو بات معلوم ہو جائے بلا چونو چرا اس پہ عمل کرتے اس میں اعتراض اور دلیلیں نہیں مانتے کہ دلیل اللہ یہ کہاں لکھا ہے جب معلوم ہو گیا کہ جو اس شخص کو بڑا بنایا ہے متبر سنت و شریعت ہے مبلت ہے اور بزرگوں کا اجازت یافتہ ہے بس پھر اس کی بات کو بلا چونو چرا مان لیتے ہیں مستند رستے وہی مانے گئے جن سے رو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فر لانے گئے تانب منزل صرف دیوانے گئے اور آگے شیر اور ادا فو مار گئے آگ کو نسبت ہے کچھ وشاق سے آگ نکلی اور پہچانے گئے ہم <سلام> نے دیوا محبت آئے کہاں ملتا ہے بران کو ہم نے دیکھا دے چار کر چھتے نہ رہے. پورے کا پورا چل جائے یا ایسا چلا گونا دل جس نے زندگی بھر ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کیا ایسے تو تا. ہم نے دیکھا دے سو ایک شیر اور سن لیجیے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب اللہ علیہ کا شیر حضمارے حضرت بالا رحمت اللہ علیہ سناتے تھے کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا ایک دفعہ مر جانا کیا کیا جان دی دی ہوئی ہے حق تو یہ ہے کہ حقاف ایک دفعہ مر بھی نعمت ہے لیکن اس سے بھی بڑی نعمت ہر وقت شہادتیں پاتے گی ہر وقت اپنی کا خون کرنا گویا اپنے آپ کو شہید کرنا کسی کے زندہ شہید ہیں ہم نہیں یہ حسرت کے سر نہیں اگر سے ظاہری شہادت نہیں ہو لیکن دل کا خون اندر ہی اندر ہو رہا ہے اپنی خواہشات کا خون یہ شہادت عبادنی جس کو حاصل ہو قیامت کے دن یہ شخص شہیدوں کے برابر اٹھایا جائے شہیدوں کی شخص کمال عشقوں مرمر کے جینا ہے نہ مر جانا یعنی ہر وقت اپنی خواہشات کو خون کر کر کے تڑپتے رہنا اور اس طرف کی جو لذت حاصل ہو جائے دفعہ تو پھر ساری دنیا کے عیش و عشرت کو اس طرف کی خاطر ٹھکرا دے کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا ابھی اس رات سے واقف نہیں ہے ہائے فرضانے ابھی اس رات سے واقف نہیں ہے ابھی اس رات سے واقف نہیں ہے ہائے پروانے اس لیے اللہ کے راستے کا غم اٹھاتے جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ کہ اللہ آپ نے اپنے دوستوں کو جو چیز عطا فرمائی وہ ہم کو بھی عطا فرماتی دشمنوں کو ایش آب دیا دوستوں کو اپنا درجے دل دیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت کا میرا نصیب فرمائے یہ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت کا مضمون درسوں تدریس سے ہی آ ہے زیادہ فکر اللہ کی محبت کی کرو ایسے اہل محبت کی شہرت کی فکر زیادہ رکھو اس لیے کہ مسالہ دین کا معلوم کرنا ہوا اج زمانے میں تو اور بھی آسان ہو گیا ٹیلی فون کیا معلوم ہو موٹے موٹے مسائل تو ضرور معلوم ہونے چاہیے کرنے چاہیے تاکہ اپنی عبادات اور ایک خاص بات جو بارہا سوچا با اس کی تکرار کو کہ بھائی ہر شخص اپنے پرانے مجید کی تجوید کو اچھا کرے صاف ستھرا کرے کیونکہ تھوڑے سے رد و دل سے معانی بدل جاتے ہیں اور بجائے ثواب کے گناہ کا خطرہ ہے اور نمازوں کی سلامتی بھی چیز ہے نماز صحیح کیسے ہوگی اگر قرآن صحیح نہ ہوگا اپنے قرآن پاک کی تجویز کا ہر شخص صحیح کرنے کا اہتمام کرے جو کوئی مشکل کام نہیں ہے پندرہ بیس منٹ روزانہ اگر دے لے کوئی قاری صاحب سے پڑھ لے دو ڈھائی مہینے میں تین مہینے میں چھ مہینے اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اتنا تھوڑا سا ایسا کوئی بڑی چیز نہیں ہے وہ اچھا پڑھنے کا اہتمام کرے گا جتنا اچھا پڑھے گا اتنا ہی اس کو ثواب بھی ملے گا اللہ کی رضا بھی ہوگی اور ہمارے عزتانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ عبادت جب بھی عبادت کرو اللہ کی محبت کی نیت کرو کہ میرے اس عبادت سے اللہ کی محبت. اللہ راضی ہو جائیں گے اللہ محبت کرنے لئے میرے بندہ میری عبادت کر رہا ہے مجھ کو یاد کر رہا ہے تلاوت کر رہا ہے تلاوت میں بھی پہلا ادم یہی سکھلایا ہمارے حضرت میں کہ تلاوت قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اللہ کا کلام ہے اپنے مالک کا کلام محبت کے ساتھ پڑھو جو عبادت کرو محبت کے ساتھ میں اپنے مالک کے دربار میں کھڑا ہوں مالک کے سامنے ہاتھ باندھا مالک کے سامنے جھکا ہوا ہوں مالک کے سامنے سینٹر ریل ہوں دبا پڑا ہوں یہ اس کیفیت سے کوشش کرو کہ یہ عبادت کو اور دل کا لگانا فرض ہے لگنا فرض دل نہیں لگتا کوئی پریشانی کی بات نہیں بس جیسے ہی خیال آ جائے خوب کو اللہ کے سامنے حاضر کر دو بس اس آسان ہے مشکل نہیں ہے مشق کمی ہے مشق سے ہم گھبراتے تھوڑے دن نتیجہ نہ نکلا نتیجے کا تو انتظار ہی نہ کرو نتیجے کا انتظار کرنا راستے کا حجاب ہے ہمیں تو کام کیے جانا ہے تاکہ جو عطا ہوں کو دیں گے وہ اللہ عطا کر دے گے تو پرانے پاک کی تجویز کو سب لوگ اچھا کرنے گا اہتمام کریں اور شہرت کا اہتمام کسی اور اس کی فکر اور اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے اس لیے کہ نجات تو اللہ تعالیٰ کی محبت ان کی رضا ان کی مرفت سے ہوگی ہوگی تو ان کے فرض سے لیکن کام آئیں گی یہ چیز تحقیقات اور تحقیقات پیچھے رہ جائیں گی اس لیے نعمت کی زیادہ فکر کرے انسان شروع کا اہتمام یہی. یہی. اللہ کو یہ, یہی راستہ پسند ہے خون ہمار صادقین یقین فرما کر اللہ نے بتا دیا کہ ہماری محبت تم کو اور تقوی کی ہمت اور حوصلہ اور ہم پر مرنا اور ہم پر جینے کا طریقہ کوئی ہی لوگوں سے آئے گا. اولیاء اللہ سے, ہمارے پیاروں سے ہمارے سازین سے, سے, راستے کے سچے اور انعام یافتہ ہیں انہیں کے پاس رہو ایک دن تم خود بھی انعام یافتہ ہو جاؤ گے پھر تم دوسروں کو انعام یافتہ بناؤ گے یہ ہے راستہ جو ہم کو پسند ہے بس اللہ کا پسندیدہ راستہ یہی جو اس راستے سے ہٹ کر چلے گا وہ سب خطرے میں رہے گا وہ سب خطرے میں رہے گا اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تب وا کامر نصیب ہوگا اپنی محبت کاملہ سے اللہ تعالی نواز اور اللہ ہمارے مشرین نشا کے قور مبارک کو نو سے منحصر کرنا اللہ ہم بلند ہوگا جزائی جزیرا ان کی قیامت کی آنے والی نسلوں اور خاندان والوں کو اللہ ایمان میں ترقی مال میں ترقی عزتوں میں ترقی اور برکتیں طافت اللہ ان کو خوشی ہی خوشی دکھائی کبھی غم نہ دکھائی اور اللہ ہمارے موشد خالص خود نے حضرت مولانا شاہ شاہیم بن حسین عظام اللہ و علیہ علینا کی عمر مبارک میں صحت و آخر کے ساتھ کمالی صحت اور کمالی آفر کے ساتھ خوب برکت عطا اللہ کی خاندان کو گھر والوں کو قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ صاحب افغانس پر جانے سے کروڑوں رحمتوں کی بارش بنا اور حضرت بال پر کارون کا جو مشین حکیم علومانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملبوزات کی تصویر اور ان کے اشار اور درس تدریس اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور حضرت والد اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے نشر کی اللہ خوب توفیق عطا فرما اور اس مشن کو اعلیٰ ترین کامیابی عطا فرما اور حضرت عالیٰ کی جو, جو منشا ہے اللہ ہم سب کو بالکل رین اس کے مطابق ڈھال دیجیے اپنے خراب سے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کھانا گجراتی لوگ پاپڑ سموسا دیتے ہیں ایپرٹائزروپ کھانا سب سب لوگ جو وقت پر آنے کا اہتمام کرتے ہونا تو یہ چاہیے کہ تعلق پہلے سے آ ہاں کر بیٹھے مگر یہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ بالکل وقت پر وقت سے پانچ منٹ پہلے ہی جو آ جانا چاہیے اس میں طلب کا اظہار جو اللہ کو حاضی اور طلب کا اظہار پسند ہے اس لیے وقت پر آنے کا اہتمام میرا یہ طلب کا اظہار ہے احتیاج کا اظہار ہے کہ ہم محتاج ہیں کہیں پلاٹ بٹ رہے ہوں تو آدمی فوراً آٹھ بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو چھ بجے جا کے دھرنا دے دے وہاں لیکن آخرت کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند ہیں یہ چیزیں اپنی احتیاط کا اظہار اپنی شکستگی اور اپنی طلب کا اظہار تو وقت پر کم از کم اگر وقت سے پہلے نہیں آ سکتے ہم گیارہ بجے تو میں کھول ہی دیتا ہوں ورنہ ساڑھے دس بجے بھی کوئی آنا چاہے تو میں آ سکتا ہے لیکن میں گیارہ بجے تو کھول ہی دیتا ہوں جس کو آنا ہو اپنا آگے پیچھے آ سکتا ہے لیکن ساڑھے گیارہ بجے جو وقت ہے مسجد کا اس پر تو سب کریں تو اس, اس وقت پر ضروری آجائے کیونکہ جو شروع کا جو پاپڑ سموسا نہیں کھائے گا اس کو آخر کا جو درمیان کا کھانا ہے وہ, وہ وہ بات نہیں ملے گی اس کو بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ کام کی کہلوا دیتے ہیں تو اپنے فضل سے آآ، آآ، میرے منشی کی چھٹیاں دے سکتے ہے تو وہ پھر رہ جائے گی الحمد للہ